اشحد ان محمد رسول الحدیث کتاب اللہ و خیرو محمد و علی وسلم و شرر المور محتس وک اللہ محتسن وک اللہ بدن وک اللہ دولالار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدته من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي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 کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرہ حسنہ وقینا عذاب النار ربنا آتینا من لدنک رحمہ وهیئ لنا من امرنا رشدا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 الحمد للہ آج نو فروری دو پچیس کو سنڈے کے دن ہماری یہ پران کلاس نمبر ٹو زیرو سیون کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے آج انشاءاللہ تعالی ہم سورہ مریم اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں سورہ مریم مکی صورت ہے اور مکی صورتوں میں سب سے زیادہ جو ایمفیسائز کیا جاتا ہے وہ عقید توحید کے اوپر اس میں عقید توحید کے حوالے سے اسپیسیفکلی کرسچنس کے جو عقائد و نظریات ہیں ان کا رد کیا گیا ہے جو انہوں نے جیزس کرائسٹ عیسیٰ ابن مریم یسو مسیح علیہ السلام کے بارے میں ڈونیٹی کلیم کر دی تھی اور ظاہر ہے کہ جب عیسیٰ ابن مریم کا ذکر ہوگا تو ان کی والدہ محترمہ سیدہ مریم سلام اللہ علیہ کا بھی ذکر خیر آئے گا اسی کی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ مریم ہے سیدہ مریم کے حوالے سے سورہ عال عمران میں ڈسکشن آئی ہے اور اس کے بعد سورہ مریم کے اندر عیسی ابن مریم کا ذکر خیر تو کئی صورتوں میں ہے صورت المائدہ میں بھی سورت النساء کے اندر بھی سورہ عال عمران میں بھی اور سورہ مریم کے اندر تفصیل کے ساتھ آئے گا ای سا نے مریم کے ساتھ ان کی تصدیق کرنے کے لیے ایک اور امپورٹنٹ پرسنالٹی وہ سیدنا یحییٰ علیہ السلام ہے جنہوں نے ای نے مریم کے پیغمبر ہونے کی تصدیق کی اسٹارٹ میں پہلے ان کا ذکر ہے اور ان کی موجانہ پیدائش کا ذکر ہے بھڑاپے میں حضرت ذکری علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی اور حضرت ذکری علیہ السلام سیدہ مریم کے خالو لگتے تھے سیدہ مریم کے والد عمران جو تھے وہ پیغمبر تھے اور انہی کی نسبت سے سورہ علیہ عمران ہے یہاں پر اس کی تفصیلات نہیں آئیں کہ سیدہ مریم کی کفالت حضرت ذکری علیہ السلام نے کیوں کی وہ تفصیل سور عالمران میں گزر چکی ہے کہ ان کی کفالت مرزانہ طور پر حضرت ذکری علیہ السلام کے حوالے ہوئی اور اس کے لیے انہوں نے قرآی کی تھی قلم ڈالے تھے ایک ندی میں اور وہ قرا جو ہے وہ حضرت ذکری علیہ السلام کے نام نکلا اس کی وجہ سے انہوں نے کفالت کی سیدہ مریم کے حوالے سے ایران والوں نے ایک فلم بھی بنائی ہے اور کمال کا کام کیا انہوں نے اس حوالے سے آج کی ماڈرن جنریشن کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے انہوں نے اس زمانے میں پہنچا دیا مریم مقدس نام کی یہ ایک ڈراما سیریل ہے توحید بھی کمال کی دکھائی ہے اور پھر پریکٹیکلی آپ کو اس تکلیف کا اندازہ بھی ہوگا اس کو دیکھنے کے بعد کہ ایک چھوٹی سی بچی کو جب ہیکل سلمانی کی خدمت کے لیے وقف کیا گیا ہے یقین کریں بندے کے آنسو نہیں رکتے انہوں نے واقعی اس زمانے میں پہنچا دیا ان کی والدہ پہ کیا گزری منت انہوں نے مان لی تھی اتنی چھوٹی بچی کو چھوڑ دینا ہیکل سلمانی کی خدمت کے لیے وہاں پہ وہ صفائی کرے اور پھر وہاں کے جو پادری تھے جو مذہبی طبقہ تھا وہ کس طریقے سے ان سے حکارت کرتا تھا فیمل ہونے کی وجہ سے اور وہ چھوٹی سی بچی اور ان کی والدہ کس تکلیف میں تھی وہ آ کر ملتی بھی نہیں تھی کہ کہیں بچی جو ہے وہ واپس جانے پہ ضد نہ کرے وہ چھپ چھپ کے انہیں دیکھتی تھی وہ انہوں نے زمانے میں ہے اور اس تکلیف کا کوئی اور اندازہ نہیں کر سکتا یہ سیدہ مریم کی والدہ ہی اس تکلیف کا اندازہ کر سکتی ہے اور سیدہ مریم اتنی چھوٹی عمر میں جس عمر میں بچے کھیلتے ہیں اس میں وہ ہیکل سلمانی میں خدمت کرتی ہیں وہاں پر آئے ہوئے زائرین کو پانی پلاتی ہیں جھاڑو دیتی ہیں چھوٹی سی بچی تو وہ انہوں نے اس زمانے میں پہنچا دی ہے یہ میں اس لیے بتا دیتا ہوں جو لوگ اس طرح کی فلمیں دیکھنے کے شوقین ہیں یا جو لوگ ہالی ووڈ کی یا بالی ووڈ کی فلمیں دیکھتے ہیں ان کو ایٹ لیسٹ اگر اسلامک ہسٹری کا تعارف اس حوالے سے کرنا ہے تو ان کے لیے ایک اچھا موقع ہے وہ دیکھ سکتے ہیں ایک اچھے طریقے سے پریزنٹیشن کی ہے انہوں نے سورہ مریم میں اسٹارٹ حضرت ذکری علیہ السلام کے ساتھ جو موزانہ معاملہ ہوا انہیں اللہ تعالیٰ نے یا علیہ السلام عطا کیے اور یہ انہیں معاملہ کلک ہوا حضرت مریم کے پاس بے موسمی پھل دیکھنے کی وجہ سے اور اس کا ذکر سوریہ عمران میں ہے انہوں نے دعا کی کہ اس حیکل سلمانی کی خدمت کے لیے مجھے بیٹا چاہیے وہ اللہ تعالی نے انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام عطا کیے اس کے بعد پھر سیدہ مریم کا ذکر خیر آئے گا تفصیل کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کی مرزانہ پیدائش اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کا بچپن میں شیر خارگی کی عمر میں کلام کرنا مرزانہ طور پر اور اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر ہے اسماعیل علیہ السلام کا اور پیغمروں کا مختصر اور پھر عقید توحید کے حوالے سے بھی ڈسکشن ہے اور اس میں وہ شعرا آفاق آیات بھی ہیں کہ قریب ہے آسمان پھٹ پڑے زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں رحمانی ودا کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا تجویز کیا پھر اللہ تعالیٰ نے عیسیب نے مریم کے حوالے سے بھی اور پوری انسانیت کے حوالے سے ذکر کیا کہ ہر انسان اکیلا اپنے رب کے حضور پیش ہوگا قیامت کے دن اور وہ اپنے امال کا جواب دے ہوگا پول اس رات کا ذکر بھی سورہ مریم میں آتا ہے کہ ہر شخص کو جہنم کے اوپر رکھے ہوئے ایک پل سے گزرنا ہے یہ اس کی تقدیر میں طے ہے بخاری مسلم میں تو تفصیل کے ساتھ آیا کہ ایک پل ہے جو تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے اور بال سے زیادہ باریک ہے لیکن اس کی جڑ قرآن میں موجود ہے سورہ مریم کے اندر تو یہ اوور ویو میں نے آپ کو کروا دیا سورہ مریم اور سورہ توحا جو اس کے بعد آئے گی یہ دونوں جوڑے کی شکل میں ہے اور عربی لنگوسٹک کا شاہکار ہے یہ دونوں صورتیں قرآن حکیم میں ٹاپ پہ یہ صورتیں آتی ہیں جو ان میں ایک ربد ڈیوائن میوزک جو آیات کے اندر موجود ہوتا ہے پرفیکشن کے ساتھ ان دو سورتوں میں آپ کو نظر آئے گا اور آیات جو مکمل ہو رہی ہیں وہ اتنے مشکل الفاظ ہیں خصوصاً سورہ مریم کے اندر کہ کمال چیز ہے یعنی یہ اسٹارٹ سے آنورڈ اگر آپ الفاظ دیکھنا شروع کریں زکری خفیہ شقیہ ولی رب سمی رتیا یہ یعنی تشدید کے ساتھ عربی کے بہت کم استعمال ہونے والے الفاظ ہیں جن کو اتنے اچھے پہرائے کے اندر نازل فرمایا گیا کہ یہ اللہ تعالی کی قدرت کا شاہکار ہے سورہ مریم اب اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں اعوذ اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاد یہ حروف مقتعات ہیں ان کے حوالے سے میں پہلے بھی کافی دفعہ ڈسکشن کر چکا یہ کوڈ ورڈز ہیں اللہ اور اس کے رسول کے درمیان اور نبی الاسلام نے ان کی تفصیلات امت کو نہیں بتائیں اور نہ ان کی ضرورت تھی ذکر ربی کا آبد ہو یہ بیان ہے ذکر ہے تمہارے رب کی رحمت کا جو اس نے اپنے بندے خاص زکری علیہ السلام پر کی حضرت ذکری علیہ السلام پیغمبر تھے بوڑھے ہو چکے تھے اولاد نہیں تھی ہیکل سلیمانی میں دعوت توحید کا کام کرتے تھے ان کی خواہش تھی کہ ان کی وفات کے بعد یہ سلسلہ اسی طریقے سے چلے اولاد نہیں ہوئی بڑھاپا آ گیا بیوی بھی بی بی بوڑھی ہو گئی حتیٰ کہ اس عمر کو پہنچ گئی کہ جس میں عورت کو اولاد نہیں ہوتی لیکن امید کی ایک کرن اس حوالے سے جاگی جو سورہ عل عمران میں آتا ہے کہ انہوں نے حضرت مریم سلام اللہ علیحا کے پاس بے موسمی پھل دیکھے پوچھا یہ کہاں سے آئے ہیں تو انہوں نے آگے سے یہ نہیں کہا کہ حضور آپ کی نظر کرم ہے آپ کے وسیلے سے ملے ہیں آپ کی تربیت کا اثر ہے انہوں نے کہا یہ میرے رب کی طرف سے آئے ہیں تو وہاں حضرت ذکری علیہ السلام کو کلک کیا کہ اگر سیدہ مریم کو بے موسمی پھل مل سکتے ہیں ان کے حجرے میں تو مجھے بھی اللہ تعالی چاہے گیون سرکمسٹانس میرے حق میں نہ ہو اولاد دے سکتا ہے اور یہ اسپیشل کیس ہے یہ موجز ہے اس کی کوئی اس حوالے سے پلی نہیں لے سکتا کہ ہرے کے ساتھ یہ ایسا ہو جائے گا اسی طریقے سے سیدہ مریم کا بغیر خامند کے اولاد ہو جانا یہ بھی ایک ایکسٹرا ایک کیس ہے لیکن ایک امید اس حوالے سے ہے کہ اگر چانسز موجود ہوں اور ڈاکٹرز کہیں کہ دونوں طرف بات جا سکتی ہے تو اللہ کے حضور دعا تو ضرور کریں اور حضرت ذکری علیہ اسلام کی دعا اس میں کافی اس اعتبار سے ریکمینڈ کرتے ہیں وہ لوگ جن کا پرسنل ایکسپیرینس ہے اولاد نرینا کے لیے لیکن یہ حیران کن بات ہے کہ ہمارے لوگ اولاد نرینہ یعنی بیٹا مانگتے ہیں کہ وہ بڑھاپے کا سہارا بنے گا حضرت ذکری بیٹا اس لیے مانگ رہے ہیں کہ وہ دعوت توحید کا کام کرے ویسے تو لوگ جذباتی طور پر کہہ دیتے ہیں کہ جی میں نے اس کو اسلام کا مجاہد بنانا ہے اسلام کا مجاہد کوئی نہیں بناتا سب سے پہلے ماں باپ سامنے آتے ہیں اگر جوان لڑکا داڑھی رکھ لے بچپن میں تو کہتے ہیں میں نے انشاءاللہ اسے مجاہد بنانا ہے مجاہد کو نہیں بنانا ہوتا وہ تو چوبیس گھنٹے کی زندگی اسلام کے مطابق گزارنے کے اعتبار سے راضی نہیں ہوتے تو مجاہد کہاں بنانا ہے بر حضرت زکری علیہ السلام پر جو اللہ تعالیٰ نے رحم فرمایا خاص فضل فرمایا اس کا ذکر ہے ارنادا اور بہ ندا ان جب اس نے اپنے رب کو پکارا چپ کے یعنی اکیلے بیٹھ کر اپنے رب کے حضور آہزاری کی اور کیا الفاظ ہیں العظم انہوں نے کہا کہ اے میرے رب میری یہ حالت ہے کہ میں کمزور ہو چکا ہوں اور میری ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی ہیں وشتال سو شیبا اور سفیدی سے میرا سر چمک اٹھا ہے یعنی بوڑھا ہو چکا ہوں والم اکمبی دعا اکا ربی اور آج تک کبھی بھی میں تجھ سے دعا کر کے محروم نہیں لٹایا گیا مجھے تجھ سے ہی امید ہے آپ دیکھیں پیغمبر جو کچھ مانگتے ہیں وہ اپنے رب سے مانگتے ہیں کوئی کسی کو کچھ نہیں دے سکتا سوریہشورا کے اینڈ میں آیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ ہی ہے جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے جسے چاہتا ہے دونوں دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے پیغمبر بھی دیکھے خود کچھ نہیں کر سکتے وہ اپنے رب سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تو نے ہی اولاد دینی ہے ہمارے اختیار میں نہیں ہے اور یہاں پر آپ دیکھیں مشہور ہے کہ جی وہ عبد القادر جیلانی نے سات بیٹے دے دیے اس عورت کو جس کی تقدیر میں اولاد ہی نہیں تھی یہ کہاں سے پتا چلا ایک اور بزرگ نے بتایا یہ عقائد ہیں ان لوگوں کے کہ جن کی کتاب سراپا توحید ہے وہ الْمَوَالِيَ مِنْ الموالیہ اور مجھے اس چیز کا خدشہ ہے اپنے رشتہ داروں سے جو بے دین لوگ ان میں ہے سارے تو ایمان والے نہیں تھے ان سے میں خدشہ رکھتا ہوں کہ یہ میری دعوت کو وہ تو نہیں آگے لے کے چلیں گے اور وہ باتیں بھی کریں گے کہ اس کی دعوت کو آگے لے کے چلنے والا کوئی نہیں جس طرح ہمارے نبی کے لیے بھی کہتے تھے کہ یہ دم کٹا رہے گا تو اللہ تعالی نے نبی اسلام کو خیر کثیر عطا فرمائی ربی کا نشانیا کا ہوا بے شک آپ کا دشمن دم کٹا رہے گا اس کی آگے کوئی نسل نہیں چلنی ہے آج ابو جہل کی کوئی اولاد دنیا میں موجود نہیں ہے لیکن نبی الاسلام کی اپنی اولاد اور بنو ہاشم دنیا میں کروڑوں کی تعداد میں موجود ہے تو مجھے خطرہ ہے اپنے شریکوں سے بیسیکلی یہ رشتے دار وہی شریک جو آپ کے ساتھ اس رشتے میں بھی شریک ہوتے ہیں کہ وہ باتیں بنائیں گے اور میری دعوت جو ہے یہ رک نہ جائے وکان اتم روی اور حالت یہ ہے کہ میری بیوی بانجھ ہے بوڑھی ہو چکی بھی ہے جب تک یہ پیریڈز کا سلسلہ رہتا ہے عورتوں میں آلموسٹ فورٹی فائیو سے ففٹی ایئرس تک ایکسٹر کیس میں ففٹی ٹو ففٹی تھری ففٹی سے نیچے نیچے ہی یہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد اولاد ہونے کے چانسز نہیں رہتے اور یہاں پر تو سیونٹی ایٹی کے قریب ان کی ایج تھی فہبلی ملدن کا ولیح پس مجھے اپنے پاس سے ایک وارث عطا فرما اور وہ وارس کیسا ہوگا یاری سنی وریسو من آکوب جو میرا وارث بھی بنے گا اور اولاد یعقوب کا بھی اولاد یعقوب چونکہ حضرت ذکری علیہ اسلام خود بنو اسرائیل میں سے تھے اسرائیل جو ہے لکب ہے حضرت یاقوب علیہ اسلام کا اسرائیل کا مطلب ہے اللہ کا بندہ عبد اللہ اسرائیل نام کے اوپر ملک بھی بنا ہوا ہے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے ہے اس نام سے ہمیں کوئی چیڑ نہیں ہے ملک کی حرکات سے ہمیں چڑھ ہے جو وہ مسلمانوں پہ ظلم کرتے ہیں تو وہ وارث بنے گا میرا بھی اور اولاد یاقوب کا بھی یعنی اس لیگیسی کو آگے لے کے چلے گا دعوت و تبلیغ کے کام کو اے اللہ اس کو اپنا پسندیدہ بندہ بنانا یعنی صرف مجھے اولاد نہیں ادا کرنی وارث بھی ہوگا اولاد یاقوب میں توحید کا کام بھی کرے گا اس لیگیسی کو آگے لے کے چلے گا اور تیرا محبوب بندہ ہوگا اچھا اس میں کہیں ذکر نہیں ہے کہ اسے پیغمبر بنانا ہے اس وقت تو ان کے لیے یہی کافی تھا کہ یہ لیگیسی آگے چلے اللہ تعالی نے پھر بشارت دے دی کہ تیری دعا ہم نے قبول کی ہے اور تمہیں ہم اولاد یعقوب کا وارث بھی دیں گے جو تمہارے مشن کو آگے لے کے چلے گا اور اس کو ہم پیغمبر بھی بنائیں گے یا زکریا تو اللہ تعالی نے فرمایا اے زکریا انشیر کا بھی بے شک ہم تجھے بشارت دیتے ہیں ایک بچے کی اور یہ فرشتے کے ذریعے پیغام ان تک آیا سور عالمران میں گزر چکا ہے اس کا نام یا ہوگا اب یہ دیکھیں آپ غلام کی میم کے نیچے زیر ہے اور ایک چھوٹی سی نون ڈلی ہوئی ہے کیونکہ لفظ ہے غلام اور با کی وجہ سے بی غلام بنا اور اب آگے میں لانا ہے تو پھر اس کو پڑھا جائے گا بی غلام اسمہ یا اور اگر آپ اس کے اوپر وقف کریں گے تو پھر الف کے نیچے زیر خود لگائیں گے اسمہ یا اس کا نام ہوگا لم نجعل له من قبل سبیہ اور ہم نے اس نام کا ان سے پہلے کوئی بندہ نہیں بنایا یہ نام بھی اللہ تعالی نے حضرت یاہیا علیہ السلام کا خود رکھ دیا ایک یونیک نام تھا اب جب یہ بشارت مل گئی اللہ تعالی کی طرف سے تو انہوں نے اپنی اسی بات کو رپیٹ کیا کہ یہ تو بڑی حیران کن بات ہے ریسورسز تو یہ نہیں شو کرتے کہ مجھے اولاد ہو سکتی ہے اس بڑھاپے میں ربی لی غلام انہوں نے عرض کیا اے میرے رب مجھے اولاد کیسے ہو سکتی ہے لڑکا کیسے ہو سکتا ہے وکانتی را کے جبکہ جب کہ میری بیوی جو ہے وہ بانچ ہے وقت بلغ تمل کی بری اور میں بھی بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ چکا ہوں تو اولاد کیسے ہوگی اب یہی بات اگر صحیح بخاری یا مسلم میں آئی ہوتی تو منکرین احادیث فوراً اسے تختہ مشک بناتے اور کہتے کہ یہ کتنی نان سینس بات ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی پیغمبر اللہ تعالی سے اس چیز کا سوال کرے کہ مجھے اولاد کیسے ہو سکتی ہے جبکہ پیغمبر کا تو یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو بغیر اسباب کے بھی اولاد دے سکتا ہے تو اس کا جواب اگر یہ بخاری مسلم میں ہوتا تو مذاق اڑایا جاتا قرآن میں آیا تو اب یہ جواب دیں گے کہ یہ ایک بشری تقاضا ہے انسان کے اندر جو ایک جستجو ہوتی ہے نا کہ اچھا یہ کیسے ہو جائے گا اللہ تعالیٰ مجھے اسی بیوی سے اولاد دے گا یا مجھے بڑھاپے میں کوئی نئی شادی کرنی ہوگی یا مجھے اس بڑھاپے میں جوانی کی طرف لٹایا جائے گا یہ ہوگا کیسے یہ تو انسان کے اندر ایک جستجو ہے نا تو اس کی وجہ سے انہوں نے یہ سوال کیا اور بعد کی آیات اسے سپورٹ بھی کریں گی یہ بات میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ اس قسم کے واقعات جب احادیث میں آتے ہیں تو منکرین احادیث اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے جی اب قرآن حکیم میں بڑے حیران کن واقعات ہیں مثلا ایک واقعہ جو آیا سورت القصص میں سورہ تاحا کے اندر صورت العراف میں تفصیر کے ساتھ موسی علیہ السلام کا ذکر ہے اور ان کی قوم کے جو معاملات ہیں انہی صورتوں میں ذکر ہوا کہ جب بنی اسرائیل نے موسا علیہ السلام کہ کوہ تور پر جانے کے بعد ان کی غیر موجودگی میں بچڑے کو خدا بنا لیا واپسی پہ حضرت موسی علیہ السلام آئے تو انہوں نے اپنے بڑے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو سر اور داڑھی کے بالوں سے پکڑ کے گرا لیا غصے سے حالانکہ ان بے کا قصور کوئی نہیں تھا لیکن موسی علیہ السلام اس وقت جلال کی کیفیت میں تھے کہ یہ سب کچھ کر رہے تھے تم میرے پیچھے کیوں نہیں آئے تو انہوں نے کہا کہ اے میرے ماں جائے رحمی رشتے کا حوالہ دیا کہ ہم ایک ماں سے پیدا ہوئے ہیں میری داڑھی اور سر کے بالوں کو چھوڑ دو میں تمہارے پیچھے اس لیے نہیں آیا کہ تم نے پھر یہ کہنا تھا کہ تم ان کو اس حالت میں چھوڑ کے میرے پاس کیوں آ گئے ہو کوشش کرنی تھی کہ انہیں اس کام سے روکتے تو میں اس وجہ سے نہیں آیا میں فطرے کے ڈر کی وجہ سے نہیں آیا لیکن یہ ایک غیر معمولی بات ہے کہ ایک پیغمبر نے دوسرے پیغمبر داڑھی پکڑی اور سر کے بال پکڑے تو یہ بشری معاملہ ہے ہو سکتا ہے اسی طریقے سے اگر قرآن میں آیا محمد الرسول اللہ علی الكفار اماحش نو محمد اللہ کے رسول ہیں اور ان کے جو ساتھی ہیں وہ کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں نرم دل ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ جی اگر آپس میں نرم دل ہے تو یہ بخاری مسلم کی حدیثیں ہیں جن میں ذکر ہے کہ صحابہ کرام میں جنگیں ہوئی یہ ساری فراڈ ہیں کیونکہ قرآن تو کہہ ہے کہ آپس میں نرم دل ہے تو وہ عمومی رویہ ہے جنگیں ہونا اس رحم دلی کو ختم نہیں کرتا وہ ایک سپیسیفک معاملہ ہے ریٹ آف دی گورنمنٹ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے ایسے معاملات کرنے پڑتے ہیں ان کا ذکر بھی سورہ الحجرات میں موجود ہے اگر مسلمانوں کا کوئی گروہ باغی ہو جائے تو اس کے خلاف کتاب کرو یہاں تک کہ وہ توبہ پر آمادہ ہو تو پک اینڈ چوز نہیں کرنا چاہیے حضرت موس علیہ السلام کا ہارون علیہ السلام کی داڑھی اور سر کے بالوں سے پکڑ کے انہیں زمین پہ گھرانا اور اس میں تو سات الفاظ ہیں کہ انہوں نے تورات کی تختیاں جو تھی وہ بھی زمین پہ ڈال دیں اب پاکستان کے قانون میں تو انہوں نے 295 سی لگا دینی تھی کہ وہ تو تورات کی تختیاں اور وہ بھی انسان کی لکھی ہوئی نہیں وہ اللہ تعالی نے اینگریوڈ دی تھی وہ تختیاں تھیں جن کے اوپر کندہ ہوئی ہوئی تھی تورات زمین پہ ڈال دی کوئی گستاخی نہیں ہوئی قرآن میں ذکر ہے بخاری مسلم میں ہوتا تو انہوں نے مذاق اڑانا تھا تو ان مواقع کے اوپر میں یہ دماغ کھولتا ہوں کہ قرآن پاک میں جب واقعات آتے ہیں تو ان کی تعویل کی جاتی ہے احادیث کا مذاق اڑایا جاتا ہے تعویل دونوں طرف ہونی چاہیے اگر کوئی چیز ایسی ہے جس کی تعویل ممکن ہے تو اسے تختہ مشق بنا کر اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے تو حضرت زکری علیہ السلام نے کہا کہ میں بوڑھا ہوں میری بیوی بانج ہے تو کیسے اولاد ہو سکتی ہے تو فرشتے نے اللہ تعالی کی طرف سے جواب دیا الازا لک فرمایا یوں ہی ہوگا کالا ربو کا ہوا علیہ انہوں نے کہا کہ جو تیرا رب ہے اس کے لیے یہ معاملہ بہت آسان ہے وقد قد کا من قبل و لم تک آ اور دیکھو اس سے پہلے اس نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے جبکہ تم کوئی قابل ذکر شہر نہیں تھے وہ اللہ جو کریشن ایکس نہیںلو کر سکتا ہے عدم محض سے وجود دے سکتا ہے وہ اللہ جو ایک قطرے سے پورا انسان بنا سکتا ہے اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ بڑھاپے میں کسی کو دے تھے اور اے ذکر اللہ نے تمہیں بھی تو پیدا کیا تھا نا اس کے لیے تو کوئی مشکل کام نہیں ہے رب آیا تو انہوں نے کی اے میرے رب میرے لیے کوئی پھر نشانی مقرر کر دے یعنی مجھے پتا چل جائے کہ یہ اب وہ وقت قریب آ چکا ہے کہ مجھے اولاد ملے گی یعنی دعا تو قبول ہوگی پتہ نہیں ایک سال بعد اولاد ملتی ہے دس سال بعد ملتی ہے اللہ کے پلان میں کیا ہے تو میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر اللہ تو کلی مناسا تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ تمہارے لیے نشانی یہ ہے کہ تم لوگوں سے بات نہیں کر سکو گے تین راتوں تک حالانکہ زبان بالکل صحیح ہوگی تین راتوں تک تم لوگوں سے بات نہیں کر سکو گے زبان صحیح ہونے کے باوجود وہ زبان چلے گی نہیں یعنی کہ پرمانٹلی آپ کی زبان بند ہو جائے گی ان تین راتوں میں آپ کی زبان اس کام کے لیے نہیں چلے گی کہ آپ کسی کے ساتھ کوئی کمیونیکیشن کر سکیں باقی اللہ کا ذکر وہ ہوگا فخور جا اعلی قومی تو اس کے بعد وہ اپنی قوم میں نکلے منل محراب مسجد کے محراب میں سے حکل سلمانی میں سے عبادت خانے میں سے او ہا <إِلَيْهِم> تو انہوں نے انہیں اشارہ کر کے سمجھایا بک رتو آشی کہ اپنے رب کی تسبیح کرو صبح شام یعنی اللہ تعالی کی طرف سے بہت بڑا فیصلہ ہونے والا ہے اللہ کو یاد کرو سوریہ عمران میں آتا ہے کہ انہوں نے اشارے کے ذریعے یہ گفتگو کی یہاں پر بھی آ رہا ہے کہ اشارے کے ذریعے انہوں نے سمجھایا وہاں پر تھا کہ تم کلام نہیں کر سکو گے مگر اشاروں کے ساتھ یہاں صرف اتنا ہے کہ تمہاری زبان تین راتوں تک نہیں چلے گی اور پھر ساتھ ذکر آ گیا کہ انہوں نے اشارہ کیا کہ اللہ کو یاد کرو یعنی اللہ کے بہت بڑے فیصلے کے دن قریب آنے والے ہیں کہ مجھے اللہ تعالی اولاد یاقوب کا وارث دینے والا ہے جو اس دعوت کے کام کو آگے لے کے چلے گا تو صبح و شام تم اللہ تعالی کی تسبیح بیان کرو بس یہاں پر یہ واقعہ مکمل ہوا اس حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ذکری علیہ السلام کو اولاد دے دی علیہ السلام اب علیہ السلام کے لیے اللہ تعالی کی طرف سے وہی ہے یا خدل کتاب اب کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو دیکھ لیں وقت کے پیغمبر کو بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے کتاب کے اوپر چلنا ہے اور ظاہر ہے ان کے لیے کتاب جو ان سے پہلے نازل ہوئی ہوئی تھی اسے پکڑنے کا حکم آیا الگ سے انہیں کوئی کتاب نہیں دی گئی تھی جو کتاب موجود تھی جو شریعت موجود تھی آپ نے اس کو فالو کرنا ہے اور وہ کون سی کتاب تھی تورات تھی تورات کو فالو کرنے کا حکم ملا حضرت موسی السلام کی ظاہرہ یہ لیگیسی آگے چل رہی تھی نا وہ بھی بنی اسرائیل میں سے تھے تو اے یا تم نے کتاب کو مضبوطی سے پکڑنا ہے وہ آئین سب اور ہم نے حضرت علیہ السلام کو بچپن ہی میں دانائی عطا فرمائی تھی چھوٹی سی عمر میں ان کو ہم نے دانائی دے دی تھی ویسے امن انبیاء کرام میچورٹی کی عمر کو جب پہنچتے ہیں نا تو انہیں اللہ تعالیٰ مبوس کرتا ہے حضرت موس علیہ السلام کو بھی چالیس سال کی عمر میں مبوس کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی چالیس سال کی عمر میں مبوس کیا لیکن یہی علیہ السلام کو بچپن ہی میں اللہ تعالیٰ نے دانائی عطا فرما دی تھی اور ان کے بارے میں باقی لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہے ویسے تو تمام انبیاء اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوتے ہیں مبوس وہ اس وقت ہوتے ہیں جب اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے لا و ذکا اور یحییٰ علیہ السلام کو ہم نے دل کی نرمی عطا کی تھی اپنی جانب سے اور نفس کی پاکیزگی بھی پرہیزگار تھے بچپن ہی سے ان کی روش خوف خدا والی تھی اب اسرائیلی روایتیں آپ پڑھیں تو بندہ حیران ہوتا ہے کہ اتنی چھوٹی عمر کا بچہ اتنا عبادت گزار خوف خدا رکھنے والا آہو بکا کرنے والا گریہ زاری کرنے والا اللہ کے حضور وکانہ کان تقیا اور وہ بڑے ہی پرہیزگار تھے اور یہ تو حقوق اللہ والا معاملہ تھا حقوق العباد کا بھی ذکر آیا وہ برم بی وال اور وہ خدمت گزار تھے اپنے ماں باپ کے ولم يَكُنْ جَبَّارًا جبا اور ان کو ہم نے جابر اور سرکش نہیں بنایا تھا یعنی ماں باپ کے ساتھ وہ حسن سلوک کرنے والے تھے ان کی زبان ایسی نہیں تھی کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کوئی جبر والا معاملہ کرتے یا سرکشی والا معاملہ کرتے وہ سلام اور سلامتی ہو ان پر یا علیہ السلام پر یما وُلِدَ جس دن وہ پیدا ہوئے وَيَوْمَ يَمُوتُ اور جس دن وہ مریں گے وہ یوم یوب اور اس روز بھی جس دن انہیں اٹھایا جائے گا یعنی قیامت کے دن یعنی اللہ تعالی نے انہیں دعائیں دی ہے کہ ان کے لیے سلامتی ہے اس دنیا کی زندگی میں بھی جب وہ پیدا ہوئے اور جب وہ مریں گے اور جب وہ قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے سلامتی ہی سلامتی ہے اب یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ حضرت زکری علیہ السلام اور یاہیہ علیہ السلام دونوں باپ بیٹا کو قتل کر دیا گیا دعوت توحید کی پداشت میں لیکن سلامتی ہے ان پر توحید پر ان کی موت ہوئی اور قیامت تک کے لیے اللہ نے اپنی کتاب میں ان پر سلامتی بھیجی ہم ان کا ذکر کرتے ہیں ان پر سلام بھیجتے ہیں سلام علی زکریہ سلام علی یا سبحان ربی کا رب العزت اما یصفون و سلام المرسلین والحمد و الحمد للہ رب العالمین آمین اب سیدہ مریم کا ذکر خیر ہونے جا رہے ہیں. اگلی آیات کے اندر وز قرفل کتابی مریم اور محبوب صلی اللہ علیہ ولی وسلم کتاب میں یاد کریں مریم کو ان کا حال بیان کریں اس اللہ کی کتاب قرآن میں اور ان سے بھی ذکر کریں جب وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو گئیں ایک مکان میں جو مشرق کی جانب تھا یہ آج بھی حجرہ یوروشلم میں موجود ہے مشرقی کونا اور یوروشلم ایک ایسی جگہ ہے جو تینوں بڑے مذاہب کے لیے چاہے مسلمان ہوں کرسچنز ہوں جوز ہوں ایک متبرک جگہ ہے مسلمان اس لیے جاتے ہیں وہ قبلہ بل اوسط ہے مسلمانوں کا قبلہ اول نہیں ہے یہ غلط العام ہے قبلہ اول خانہ کعبہ ہے کچھ عرصہ کے لیے بیت المقدس ہوا اور پھر دوبارہ خانہ کعبہ ہو گیا اور اس اعتبار سے بھی اہمیت کی حامل ہے وہ جگہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر میں راج وہیں سے ہوا اسی چٹان کے اوپر یہ گولڈن ڈوم بنایا گیا ہے ڈوم آف دا راک جسے لوگ سمجھتے ہیں یہ مسجد اقسا ہے مسجد اقسا وہاں سے تقریباً سات سو میٹر کے فاصلے پر ہے آج کل اس کو قبلی موسک کے نام سے یاد کیا جاتا ہے نبی اسلام کے زمانے میں مسجد اقسا نام کی کوئی مسجد نہیں تھی قرآن میں جو اقسا ذکر ہے اقسا کہتے ہیں دور کی مسجد اس زمانے میں اسے ایلیا یوروشلم بیت المقدس یہ الفاظ استعمال ہوتے تھے پھر ازرت عمر نے وہاں پہ کبلی ماسک بھی بنا دی ورنہ تو اگر کوئی مسجد ہوتی تو اس کا نام اکثر رکھا جاتا تو وہ پورا جو پہاڑ ہے نا وہ حرم ہے مسلمانوں کے لیے تیسرا حرم ہے مکہ اور مدینہ کے بعد اسی کے اوپر وہ چٹان بھی موجود ہے جہاں سے نبی اسلام میں راج پہ تشریف لے گئے اسی پہ وہ کبلی ماسک بھی موجود ہے اور اسی کے کارنر کے اوپر وہ ہیکل سلمانی کی ایک دیوار باقی ہے جو ٹائٹس نے سیونٹی عیسوی میں حملہ کر کے یوروشلم کو و برباد کیا تھا اور جوس کا ڈائسپورا شروع ہوا اب جا کے کچھ انہیں سکون آیا سکون آیا تو انہوں نے دنیا میں بیسکونی شروع کروا دی تو ایک دیوار ابھی تک باقی ہے جسے ویلنگ وال کہتے ہیں دیوارے گریہ جس کے سامنے وہ تو رات پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ان کا ارادہ ہے کہ دوبارہ سے بلکہ تیسری بار اب سلمانی تعمیر ہوگا تھرڈ ٹیمپل اسے کہتے ہیں تو یہ حرم کا نقشہ میں نے آپ کو بتایا میں نے کئی ویڈیوز میں اسے ڈسپلے بھی کروایا ہوا ہے جوس کے لیے اس لیے قابل احترام جگہ ہے وہ ان کا قبلہ بھی ہے اور انبیاء کا مسکن بھی شام میں رہا کرسچنز کے لیے اس لیے کہ سیدہ مریم نے وہاں عبادت کی اور جو عیسیٰ ابن مریم کو سولی دینے کے لیے انتظامات کیے گئے تھے اور کرسچنز کے مطابق انہیں سولی دیا گیا وہ جگہ بھی اسی جگہ پر ہے یروشلم میں تو اس لیے تمام اسمانی مذاہب کے ماننے والے وہاں پر جاتے ہیں یوٹیوب کے اوپر اگر آپ ویڈیوز دیکھیں تو آپ کو مکمل تعارف مل جائے گا کہ یہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ اسلام کو سولی دیا گیا ان کے بقول بہر وہ واقعہ اس درجے میں تو ہوا کہ سولی تو ایک بندہ چڑھا عیسا علیہ السلام کو اللہ تعالی نے بچا لیا بہر وہ جگہ انہوں نے پچھلے دنوں نیشنل جغرافک والوں کو بلایا تھا اور وہ ایک نئی ڈاکومینٹری تیار کی ہے وہ ساری تعمیر دوبارہ کروائی گئی ہے کیونکہ بلڈنگ کافی کمزور ہو چکی تھی خطرہ تھا کہ وہ گر سکتی ہے اور اس کو انہوں نے دوبارہ سے تعمیر کیا اور نیشنل جغرافک نے ہر موقع کے اوپر وہ اس کی ویڈیوز بنائی ہے وہ رکھی ہوئی ہے نیٹ کے اوپر تو کرسچنز کے لیے بھی قابل احترام ہے وہ جگہ جوس کے لیے بھی اور مسلمانوں کے لیے بھی وہیں پر ایک مشرقی کونا ہے اسی حرم والی جگہ پر جہاں پہ سیدہ مریم نے عبادت کی بیسیکلی اس کی تفصیلات تو آ چکی ہیں سورہ عال امران کے اندر کہ حضرت مریم کی والدہ نے یہ منت مانی تھی کہ اے اللہ تو مجھے اولاد دے تو میں اسے ہیکل سلمانی کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی ان کے تو ذہن میں یہی تھا کہ اللہ تعالی بیٹا دے گا اور ہیکل سلمانی کی خدمت کے لیے اسے وقف کیا جائے گا کیونکہ اس زمانے میں مرد ہی وقف ہوتے تھے ہیکل سلمانی کی خدمت کے لیے یہ بڑی آکورڈ بات تھی کہ کوئی عورت ہی سلمانی کی خدمت کے لیے جائے ظاہر پھر پردے کا بھی یہ تمام کرنا پڑے گا اور ایک ریجڈ قسم کے مذہبی ماحول کے اندر ایک عورت کو تو ایکسپٹینس بالکل ملتی ہی نہیں ہے جب بیٹی پیدا ہوئی تو انہیں اس چیز کا غم تھا تو سورہ عال عمران میں آیا کہ کوئی لڑکا بھی اس لڑکی جیسا نہیں ہوگا ہاں یہ ہم نے جو تمہیں لڑکی دی ہے اللہ نے یہ طے کیا ہے کہ اس لڑکی کو اور اس سے ہونے والی اولاد کو جان والوں کے لیے نشانی بنائیں گے دونوں ہی بڑے ہیں سیدہ مریم کی پیدائش اور ان کے ساتھ جو معاملات اور ان کے بعد نے مریم کی پیدائش یہ دونوں معوضات ہیں حضرت مریم کے والد عمران تھے جو بنی سیل کے پیغمبر تھے وہ تو فوت ہو گئے سیدہ مریم بعد میں پیدا ہوئی ان کی کفالت پھر ان کے خالوص سعید و علیہ السلام نے کی اس کا ذکر بھی ال عمران میں گزر چکا تو وہاں پہ یہ تفصیل ہے کہ سیدہ مریم خود ایک دعا کے نتیجے میں پیدا ہوئی لیکن مانگا لڑکا تھا نکل آئی لڑکی تو اللہ تعالی نے کہا کہ کوئی لڑکا بھی اس لڑکی جیسا نہ ہوتا اس کو وقف کرو اب یہ بڑی حیران کن بات تھی کہ ان کو وقف کرنا ہے تو اس کے لیے پھر زائر الگ سے ایک حصہ بنایا گیا وہاں پہ جتنے پریس تھے پادری تھے بزمی طبقہ یا آج کل آپ سمجھ لیں جس طرح مدرسے کے طالب علم تو وہ جس جگہ پہ بیٹھے تھے وہاں پہ تو اس چھوٹی بچی کو نہیں اٹھایا جا سکتا اور بچی بھی چھوٹی سی جب وہ چلنے پھرنے کے قابل ہوئی ہیں مشکل سات آٹھ سال کی عمر میں تو ان کو پھر وہاں پہ وقف کر دیا گیا تھا پانی بھر کے لاتی تھی وہ میں نے آپ کو بتایا ایران والوں نے جو مریم مقدس فلم بنائی ہے نا یقین کریں بندے کے آنسو نہیں رکتے انہوں نے جو اس کو فلم ہے مجھے پہلی دفعہ اس کو دیکھ کر احساس ہوا ہے کہ یہ غیر معمولی معاملہ ہے ماں باپ پہ کیا کیفیت گزری باپ تو نہیں تھے خالو تھے ان پہ کیا کیفیت گزری اور والدہ پہ کیا کیفیت گزری اس تکلیف کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا پھر انہیں جو تیکھی باتیں سننی پڑتی تھی مدرسے کے طالب علموں کی طرف سے طالب علم تو ایک دوسرے کو نہیں چھوڑتے تو ایک چھوٹی بچی اس کے اوپر ظلم کرتے تھے مارتے تھے پیٹتے تھے اور اس سے ضرورت سے زیادہ کام لیتے تھے ان کے لیے الگ سے پھر ایک حجرا حضرت ذکری علیہ السلام نے بنایا جس میں وہ عبادت کرے تاکہ ان کا انٹریکشن ان کے ساتھ نہ ہو ابھی تو ان کی کئی آزمائشیں باقی تھیں ہمیں تو مرتبہ نظر آتا ہے نا حضرت سیدہ مریم کا ان کی زندگی تو آزمائشوں سے عبارت ہے یتیم پیدا ہوئی بچپن میں ماں کی شفقت سے بھی ہاتھ دھونا پڑا وقف ہو گئی ہم تو چھوٹے سے بچوں کو یقین کریں سکول چھوڑنے جاتے ہیں تو دل ادھر ہی اٹکا ہوا ہوتا ہے سیدھی سی بات ہے اور پھر بچیوں کے لیے تو ویسے ہی زیادہ جذبات ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو انہوں نے تکلیفیں کاٹی ہیں لوگوں کی باتیں سنی ہیں تو یہ مرتبہ حاصل کرنے کے لیے ہمیں تو لگتا ہے نا کہ جی انہیں اللہ تعالی نے بغیر خامد کے اولاد دی تو انہیں جو باتیں سننی پڑی ہیں جس تکلیف سے گزرنا پڑا اس کا اظہار بھی آپ کو اس میں نظر آ جائے گا اللہ تعالیٰ مناتا ہے کہ وہ الگ ہو گئی ایک مکان میں جو مشرف کی جانب تھا ایک ہجرا بنایا گیا فت مل دون شا پس بنا لیا انہوں نے لوگوں سے ہٹ کر ایک الگ پردے میں جگا اب اگلی ازماش شروع ہو گئی ہے رو ہے روحنا پس ہم نے ان کے پاس بھیجا اپنی طرف سے ایک روح یعنی حضرت جبرائیل اللہ اسلام کو ہولی گوست کہہ لیں روح مقدس کہہ لیں جبر اسلام فتح مت صلی اللہ بشرن تو وہ ان کے سامنے ایک انسان کی شکل میں ظاہر ہوئے ان کے حجرے کے اندر ان کے حجرے میں کوئی مرد نہیں جاتا تھا وہ جب حجرے میں عبادت کر رہی تھی تو انہوں نے دیکھا کہ ایک نوجوان سامنے آ کے کھڑا ہو گیا اب دیکھیں کتنی پرہیزگار عورت تھی قالت انہوں نے کہا دبرانی تقیہ میں رحمان کی پنا میں آتی ہوں اگر تو واقعی پرہزگار ہے تو میں اپنے آپ کو رحمان کی پنا میں دیتی ہوں اس کو بھی تمبی کی اور اس سے پناہ نہیں مانگی اللہ سے پناہ مانگی انما آنا رسول ربک تو حضرت جبرائیل نے پھر بتایا میں تو تیرے رب کا رسول ہوں انسانی شکل میں آئے ہوں ان کے لیے تو کوئی اٹریکشن نہیں کسی عورت میں فرشتوں کا تو کوئی جینڈر ہی نہیں ہے نہ مرد نہ عورت ان کا تو جینڈر ہی کوئی نہیں ہے انہیں تو کوئی لینا دینا نہیں اس چیز سے تو انہوں نے کہا میں تیرے رب کا رسول ہوں آبالا کی غلام ذکی اور میں آیا ہوں تاکہ میں تمہیں عطا کروں ایک پاکیزہ فرزند اب یہ واقعہ ہمیں انجیل میں بھی ملتا ہے لیکن وہ جس انداز میں بیان ہوا ہے اور یہ جس انداز میں بیان ہوا ہے زمین اسمان کا فرق ہے اسی لیے جمی سرگاڈ کے ساتھ جب مناظرہ ہوا تھا احمد دیداس صاحب کا تو انہوں نے کہا کہ آپ اسے پڑھو اور پھر بتاؤ آپ اپنے بچوں کو اس واقعے کا وہ ورژن دو گے جو قرآن میں موجود ہے یا وہ جو تمہاری انجیل میں موجود ہے کہ وہ جو لڑکا ہے وہ ڈھانپ لیتا ہے سیدہ مریم کو اور یعنی وہ اس طریقے سے اسے پریزنٹ کیا ہے جو ایک مرد و عورت کا ایک تعلق والا معاملہ ہے اس طریقے سے اسے پریزنٹ کیا حالانکہ ایسا نہیں تھا بس سامنے آئے تھے بشارت دی خوشخبری لے کر آئے تھے یہاں پر وہ چیز بھی کلیئر ہوگی کہ نبی اسلام سے پہلے غیر امبیا کی طرف بھی فرشتے آ جایا کرتے تھے انہیں بھی کشف ہو جاتا تھا الہام ہو جاتا تھا اگرچہ یہ ایک بہت ایکسٹران کیس ہے حضرت موسی علیہ اسلام کی والدہ اور عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا چونکہ وہ پیغمبروں کی مائیں تھیں ان کے ساتھ تو ایک کیس ہوا ان کے سوا بھی کیس ہو جایا کرتا تھا کہ غیر نبی سے بھی فرشتہ کلام کر لیتا تھا لیکن ختم نبوت کی برکت سے اب یہ معاملہ اس امت میں بین ہو چکا ہے تو حضرت جبرائل اسلام نے کہا کہ میں تمہیں بشارت دینے والا ہوں ایک پاکیزہ بچے کی اس میں الفاظ ہیں تاکہ میں تمہیں عطا کروں ایک پاکیزہ فرسن اب دیکھیں دین تصوف کے ماننے والوں نے اس میں سے نکالا کہ اگر حضرت جبرائیل بیٹا دے سکتے ہیں تو پیر بھی بیٹا دے سکتے اور انہوں نے ظاہر الفاظ پکڑے کہ میں آیا ہوں اس لیے کہ تاکہ تمہیں بیٹا دوں بیٹا دو سے مراد یہ ہے کہ بیٹے کی بشارت دو کیونکہ بعد میں آ رہا ہے کہ وہ اللہ نے دینا ہے حضرت جبریل علیہ السلام تو کسی کو بیٹا نہیں دے سکتے وہ تو صرف وہی لے کر آئے تھے تو زہری الفاظ کو اٹھاتے ہیں پورا کنٹیکس چھوڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت جبراہیل بیٹا دیتے ہیں بالکل ایسا نہیں ہے اولت انا لی غلام تو سیدہ مریم نے کہا کہ مجھے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے وَلَمْ یم سسنی وَلَمْ علم اکو بغیا جب کہ مجھے کسی مرد نے آج تک ہاتھ نہیں لگایا شوہر کی حیثیت سے اور نہ ہی میں کوئی بدکار عورت ہوں اور اللہ تعالی کا طریقہ ہے کہ مرد و عورت کے اس تعلق کے بغیر نسل انسانی یوں نہیں چلتی تو مجھے اولاد کیسے ہو جائے گی اب یہ ایک ایکسٹران چیز تھی تو حضرت علیہ السلام نے کہا قلاقزا علی انہوں نے کہا ایسا ہی ہوگا قال اور ربو کی ہوا تو انہوں نے کہا کہ تیرے رب کے لیے یہ کرنا بہت آسان ہے یہ سیم وہی الفاظ ہیں جو حضرت السلام کے کیس میں فرشتے نے کہا تھا جب انہوں نے کہا پیچھے گزر چکا کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں میری بیوی پانچ ہے تو کہا کہ اسی طریقے سے ہوگا اور یہ اللہ کے لیے آسان ہے تو دونوں ہی موزانہ پیدائشیں ہیں حضرت یعنی علیہ السلام کی بھی اور حضرت عیسی علیہ السلام کی بھی اور یہی علیہ السلام جو ہیں وہ نے مریم کی تصدیق کرنے والے ہیں ایک زمانے میں ہوئے ہیں اور آپس میں رشتہ بھی ہے خالہ بھی لگتے ہیں تو یہاں پہ بھی حضرت مریم کو فرشتے نے کہا اللہ کے لیے بہت آسان ہے والین جو آئلہ آیت الناس اور ہم تیرے بیٹے کو موجزانہ طور پر ایک نشانی قدرت کا ایک موڑزا بنائیں گے انسانیت کے لیے رحمت اور اپنی طرف سے سراپا رحمت و کان امرم اور یہ ایک ایسی بات ہے جس کا فیصلہ ہو چکا ہے یہ اللہ کی تقدیر میں طے پا چکا ہے کہ آپ کو موڈزانہ طور پر اولاد دی جائے گی اور یہ اولاد انسانیت کے لیے ایک نشانی ہوگی اللہ تعالی کا ایک پلان تھا کہ ہم نے ایک انسان ایسا بھی پیدا کرنا ہے کہ جس کی ماں ہو اور باپ نہ ہو ویسے تو آدم علیہ السلام کے کیس میں ان سے بھی بڑا ورژن ہے ان کی تو ماں اور باپ دونوں نہیں تھے ان کو تو اللہ تعالی نے خاص اپنے ہاتھوں سے بنایا جیسا کہ ہاتھ اس کی قدرت کے لائق ہیں ہم اس کے لیے یوں تشمی بھی بیان نہیں کرتے اپنی طرف سے روپ ہوں کی اسی لیے سوریہ عمران میں اللہ تعالیٰ نے کرسچنز کو سمجھاتے ہوئے کہا ہے کہ عیسا کی مثال اللہ کے حضور آدم کیسی ہے کہ اس کو ہم نے مٹی سے بنایا کون فیقون ہو گیا تو اللہ تعالی کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے اگر آدم علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں جن کو کرسچن بھی کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے بندے ہیں تو عیسیٰ نے مریم بدرجے اولا اللہ کے بندے ہیں کیونکہ آدم علیہ اسلام کی ماں اور باپ دونوں کو ہی نہیں تھے علیہ السلام کی پھر بھی ماں تھی اور انہوں نے نو مہینے کا پیریڈ ماں کے پیٹ میں گزارا جو ایک نیچرل پروسس ہے ایک مسنگ ایلیمنٹ تھا باپ والا وہ اللہ تعالی کی طرف سے خاص ایک روح تھی اسی لیے سورت الساح میں آیا کہ عیسا ابن مریم روح من ہے اللہ کی خاص روح ہے ویسے تو ہمارے اندر بھی اللہ کی روح ہے روح سے مراد اللہ کی مخلوق روح لیکن عیسا ابن مریم خاص روح ہے کیونکہ وہاں باپ والا ایلیمنٹ مسنگ ہے وہ خاص روح ہے کہ صرف ماں سے پیدا ہوئے اور جہان والوں کے لیے ان کو نشانی بنانا تھا ابھی یہ واقعہ آگے چلے گا وہ نشانی کیسے بنے ایمان والوں کے لیے تو اللہ کی قدرت اور معجزے کا اظہار تھا لیکن ایمانوں کے لیے آزمائش من گئے کہ لوگوں نے انہیں اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا ایک ایکسٹریم پہ یہ کرسچنز آ دوسری ایکسٹریم پہ جیوز آئے جنہوں نے نعوذ باللہ سیدہ مریم کے اوپر الزام لگایا کہ یہ بدکار ہیں اس وجہ سے یہ سارا معاملہ ہوا ہے وہ دوسری ایکسٹریم کو چلے گئے ای نے مریم انسانیت کے لیے بہت بڑی ازمائش بن گئے اللہ کا موضا بھی ہے ازمائش بھی جیوز ان کا انکار کر کے تباہ ہو گئے اور کرشچنس ان کی شان میں غلو کر کے تباہ ہو گئے اسی لیے مسند آمد میں حدیث ہے مشکات میں موجود ہے اس کو سپورٹیو فضائل صحابہ کی کتاب میں صحیح صنعت سے روایت موجود ہے کہ سیدنا علی کو نبی اسلام نے فرمایا تھا تیری مثال میری امت میں عیسیٰ ابن مریم کی ہے یہودی ان کا انکار کر کے و برباد ہو گئے اور کرسچنز ان کی شان میں گلو کر کے و برباد ہو گئے یہاں پر بھی سیدنا علی سے بکس رکھ کر ناسبی اور خارجی گمراہ ہوئے اور ان کی شان میں غلو کر کے اور آفدی گمراہ ہو گئے. اس میں نہ تو حضرت علی کا قصور ہے اور نہ ہی عیسیٰ ابن مریم کا قصور ہے جو بھی ایکسٹرڈنی پرسنالٹیز ہوتی ہیں ان کے ساتھ پھر یہ چیزیں جڑ جاتی ہیں کہ لوگ ان کے بارے میں اس طرح کی چیزیں کلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں کرسچنس چونکہ نبی اسلام کے آنے سے پہلے دنیا میں ابراہیمی دین کے سب سے بڑے کسٹوڈین تھے اس لیے اللہ تعالی نے کلیئر کیا کہ تمہارے جو عقائد اور نظریات ہیں یہ اس توحید کے اوپر نہیں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دی تھی اور ان کی اولاد میں چلی تھی اور اسی کی دائی حضرت ذکری علیہ السلام تھے یحییٰ علیہ السلام تھے اور سب سے بڑھ کر عیسیٰ ابن مریم تھے انہوں نے اس قسم کی توحید نہیں بتائی کہ انہیں ڈیونٹی میں کلیم کیا جائے کہ انہیں اللہ کا بیٹا کہا جائے یا کلیم کیا جائے کہ وہ اللہ ہی ہے جو انسانی شکل میں آئے تو اس سٹیٹس کو اللہ تعالیٰ نے کلیئر کیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جوس کا بھی رد کیا ہے کہ ان کی پیدائش مرزانہ طور پر ہوئی اور انہوں نے شیرخارگی کی عمر میں ہی اتنی چھوٹی عمر میں جب بچہ بول نہیں سکتا یہودیوں کے پادریوں کے سامنے کلام کیا نہ صرف کلام کیا بلکہ یہ بتایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں مجھے اللہ نے کتاب دی ہے اور اپنی ماں کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا حکم دیا ہے سلام ہو مجھ پر اس دن جس دن میں پیدا ہوا جس دن میں مروں گا اور جس دن اٹھایا جاؤں گا اور یہ وہ سین ہے جس کے اوپر وہ مریم مقدس والی فلم کا اینڈ ہوتا ہے وہ انہوں نے منظر بھی فلم آیا اور اس وقت ان پادریوں کی جو حالت ہوئی ہے واقعی جی دنیا میں اگر کوئی بندہ ایک چھوٹے سے بچے کو دیکھ لے پہلے تو انہوں نے مذاق کیا کہ یہ مریم ہم سے مذاق کر رہی ہے بول ہی نہیں رہی اور بچے کی طرف اشارہ کر رہی ہے وہ قرآن میں آ جائے گا کہ فرشتے نے کہا تھا کہ آپ نے کچھ نہیں بولنا آپ نے کہنا ہے میں نے رحمان کے لیے روزہ رکھ لیا ہے اگلی شریعتوں میں چپ کا روزہ رکھنا بھی جائز تھا اس شریعت میں وہ حرام ہے چپ کا روزہ یہاں بازو کا لوگ کہتے ہیں میں نے چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے اور کئی بزرگوں کے بارے میں کلیم کرتے ہیں کہ کا روزہ اتنا عرصہ رکھا حرام ہے اس شریعت میں نہیں ہے اگلی شریعتوں میں تھا تو کہنا میں نے رحمان کے لیے منت مانی ہے میں نے روزہ رکھا ہے بچے کی طرف اشارہ کیا بچہ بول پڑا اور دیکھے بدبختی بختی یہود کی انہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا اس وقت مان بھی گئے کہ یہ وہی پیغمبر ہے جس کا ذکر ہماری کتابوں میں موجود ہے لیکن وہی پیغمبر جب جوانی کی عمر کو پہنچ کر پچیس سال کی عمر میں اسی یوروشلم میں آ کر بیت المقدس میں لوگوں کو توحید کی طرف بلا رہے ہیں یہ وہی پادری اور مولوی ان کے دشمن بن گئے اور کہا کہ اس کی تو اصل میں خطا ہے ناؤز باللہ اس کا تو باپ ہی نامعلوم ہے ناؤزب باللہ حالانکہ وہ دیکھ چکے تھے صرف اپنی چوتراہٹ کو بچانے کی خاطر اس پہ میں یہ جملہ بولتا ہوں کہ مولوی اینی پیڑی شہو ہے کہ پیغمبر بھی آ جائے نا تو اے پیغمبر دی گال بھی نہیں من دے میری تو اڑی گال کتوں مننی ہے انہوں نے مولوی اتنی بری چیز ہے کہ اگر پیغمبر بھی آ جائے عیسیٰ نے مریم کی شکل میں اور آیا کافروں میں نہیں ہے مسلمانوں میں آیا جیوز مسلمان ہی تھے نا ان کا انکار کرنے سے پہلے تو جس کے پادریوں نے پیغمبر کی بات ماننے سے انکار کر دیا اپنی پوسٹ نہیں چھوڑی آپ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہمارے آج کل کے جو یہ مسلمانوں کے علامے ہیں بڑے بڑے یہ قرآن و سنت ہمارے بتانے کے اوپر قبول کر لیں گے ان کے بڑوں نے تو نے مریم کی بات نہیں مانی ہوئی ہے تو پرانے حکیم کا یہ واقعہ ہمیں اس اعتبار سے بھی ڈھارس دیتا ہے کہ اگر کوئی آپ کی بات نہیں سنتا الٹا آپ کے اوپر جھوٹے زمان لگاتا ہے تو آپ یاد کریں کہ عیسیٰ نے مریم کو مسلمانوں کے مولویوں نے اس زمانے کے ماننے سے انکار کر دیا تھا حالانکہ وہ پیغمبر تھے ہم تو پیغمبر کے ڈاکیے ہیں اگر ہمارا کوئی انکار کرتا ہے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے تاریخ میں اس سے بڑے واقعات ہو چکے ہیں ان تعالی اگلی دفعہ ہم سیدہ مریم کا وہ سفر جو انہوں نے سیدنا عیسا ابن مریم کی پیدائش والا معاملہ جس طریقے سے گزارا اور اس کے بعد کیا ہوا وہ کور کریں گے ابھی کافی سارا حصہ اس کا باقی ہے اسی لیے میں اپنے مسلمان بھائیوں سے بھی کہتا ہوں کہ جب آپ کرسچنز کو قرآن پڑھنے کے لیے دیں تو انہیں پہلی سورج جو پڑھنے کے لیے ان کے سامنے رکھے وہ سورہ مریم رکھے نجاشی کے دربار میں بھی حضرت علی کے بھائی جعفر بن ابی طالب نے سورہ مریم کی تلاوت کی تھی اور وہ اتنا امپریس ہوا تھا کہ اس نے مسلمانوں کو وہاں پناہ دے دی تھی کیونکہ وہ کرسچنس میں سے تھا بعد میں مسلمان بھی ہو گیا تو سورہ مریم ایک آئیڈیل سورت ہے کرسچنس کو یہ بتانے کے لیے کہ ہمارا میری کے بارے میں یا جیزس کرائسٹ کے بارے میں سیدہ مریم اور عیسیبن مریم یسو مسیح کے بارے میں جیزس کرائسٹ کے بارے میں کیا عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے اسے دھو ڈالے ہمیں معاف بھی فرما دے کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق تع فرمائے سبحان دکھ اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وما علينا الا البلاغ المبين جزاكم الله خيرا